اعوذ من لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من اور وہ بولے ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دے أو لك من وعنب فتفجر <تصفيق> یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو پھر تو اس باغ کے درمیان جگہ جگہ نہریں جاری کر دے اَوْ تُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا یا تُو آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسے تو کہا کرتا ہے یا اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے لیا رب شرسول یا تیرے لیے سونے کا گھر ہو یا تو آسمان میں چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھنے پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ تو ہم پر ایک کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں کہیے میرا رب پاک ہے میں تو بس ایک بشر رسول ہوں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا اور لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد ان کو ایمان لانے سے صرف اس چیز نے روکا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بشر رسول بھیجا ہے قل لو من ملک کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو یہاں مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر نازل کرتے کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہے بے شک وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر اور انہیں خوب دیکھنے والا ہے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 تو وہی ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو آپ ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی دوست ہرگز نہ پائیں گے اور ہم انہیں یوم قیامت چہرے کے بل اندھے گنگے اور بہرے اٹھائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جب بھی وہ جب بھی وہ بجھنے لگے گی تو ہم ان کے لیے اور بھڑکا دیں گے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف ایمان لانے کے لیے قریش مکہ نے یہ مطالبات پیش کیے پھر یعنی ہمارے رو برو آ کر کھڑے ہو جائیں اور ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر ظخرفین کے اصل معنی زینت کے ہیں مزخرف مزین چیز کو کہتے ہیں لیکن یہاں اس کے معنی سونے کے ہیں پھر یعنی ہم میں سے ہر شخص اسے صاف صاف خود پڑھ سکتا ہو پھر مطلب یہ ہے کہ میرا رب تو ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے وہ چاہے تو تمہارے مطالبے آنے واحد میں لفظ کن سے پورے فرما دے لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہی ہوں کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہوں کیا کوئی بشر ان چیزوں پر قادر ہے جو مجھ سے ان کا مطالبہ کرتے ہو ہاں اس کے ساتھ میں اللہ کا رسول بھی ہوں لیکن رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے سو وہ میں نے پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں لوگوں کے مطالبات پر معجزات ظاہر کر کے دکھانا یہ رسالت کا حصہ نہیں ہے البتہ اگر اللہ چاہے تو صدقے رسالت کے لیے معجزہ دکھا دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کی خواہشات پر اگر معجزے دکھانے شروع کر دیے جائیں تو یہ سلسلہ تو کہیں بھی جا کر نہیں روکے یا نہیں رک سکے گا ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند ہوگا اور رسول پھر اسی کام پر لگا رہے گا تبلیغ و دعوت کا اصل کام ٹھپ ہو جائے گا اس لیے معجزات کا ظہور صرف اللہ کی مشیت ہی سے ہوتا ہے اس کی مشیت اس حکمت و مصلحت کے مطابق ہوتی ہے جس کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں میں بھی اس کی مشیت میں دخل اندازی کر ہی نہیں سکتا پھر یعنی کسی بشر کا رسول ہونا کفار و مشرقین کے لیے سخت تعجب کی بات تھی وہ یہ بات مانتے ہی نہیں تھے کہ ہمارے جیسا انسان جو ہماری طرح چلتا پھرتا ہے ہماری طرح کھاتا پیتا ہے ہماری طرح انسانی رشتوں میں منسلک ہے وہ رسول بن جائے یہی تجربہ ان کے ایمان میں رکاوٹ رہا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب زمین میں انسان بستے ہیں تو ان کی ہدایت کے لیے رسول بھی انسان ہی ہوں گے غیر انسان رسول انسانوں کی ہدایت کا فریضہ کیسے سر انجام دے ہاں اگر زمین میں فرشتے بستے ہوتے تو ان کے لیے رسول بھی یقینا فرشتے ہی ہوتے پھر یعنی میرے ذمے جو تبلیغ و دعوت تھی وہ میں نے پہنچا دی اس بارے میں میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے کیونکہ ہر چیز کا فیصلہ اسی کو کرنا ہے پھر میری تبلیغ و دعوت سے کون ایمان لاتا ہے کون نہیں یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے میرا کام صرف تبلیغ ہی ہے پھر حدیث میں آتا ہے کہ صحابِ کرام رضی اللہ عنہم نے تعجب کا اظہار کیا کہ اندھے منہ کس طرح حشر ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت عطا کی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں منہ کے بل چلا دے بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4760 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2806 پھر یعنی جس طرح وہ دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے بہرے اور گنگے بنے رہے قیامت والے دن بطور جزا اندھے بہرے اور گنگے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدید <تصفيق> یہ ان کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا کہ جب ہم ہڈیاں اور چورا ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم دوبارہ از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک جس اللہ نے آسمان اور زمین تخلیق کیے وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پھر تخلیق کر دے اور اس اللہ نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کوئی شک نہیں پھر ان ظالموں نے انکار کیا مگر کفر کرنے سے انکار نہ کیا قل لو انتم اگر تو میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم انہیں خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے اور انسان نہائیت ہی بخیل ہے وَلَقَدَاتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آیَاتٍ, آیات بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِلَ اِذْ جَاءَهُمْ فقال له لأظنك يا موسی اور ہم نے موسا کو نو کھلی نشانیاں دیں چنانچہ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا اے موسا بے شک میں تجھے سحر زدہ سمجھتا ہوں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جہنم کی یہ سزا ان کو اس لیے دی جائے گی کہ انہوں نے ہماری نازل کردہ آیات کی تصدیق نہیں کی اور کائنات میں پھیلی ہوئی تقوینی آیات پر غور و فکر نہیں کیا جس کی وجہ سے انہوں نے وقوع قیامت اور بعض بادل موت کو محال خیال کیا اور کہا کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد ہمیں ایک نئی پیدائش کس طرح مل سکتی ہے اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ جو اللہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش یا دوبارہ انہیں زندگی دینے پر بھی قادر ہے کیونکہ یہ تو آسمان اور زمین کی تخلیق سے زیادہ آسان ہے سورہ مومن آیت نمبر ستاون آسمان اور زمین کی پیدائش انسانوں کی تخلیق سے زیادہ بڑا اور مشکل کام ہے اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احکاف آیت نمبر تینتیس میں اور سورہ یاسین آیت نمبر اور 82 میں بھی فرمایا ہے میں بھی بیان فرمایا ہے پھر اس اجلن مطلب وقت مقرر سے مراد موت یا قیامت ہے یہاں سیاک کلام کے اعتبار سے یہاں کے کلام کے اعتبار سے قیامت مراد لینا زیادہ صحیح ہے یعنی ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے یت نمبر آیت نمبر 104 ہم ان کے معاملے کو ایک وقت مقرر تک کے لیے مؤخر کر رہے ہیں پھر خشیت الفاق کا مطلب ہے خشیت انیون فقوف افتقر مطلب اس خوف سے کہ خرچ کر کے فقیر ہو جائیں گے حالانکہ یہ خزانہ الہی ہے جو ختم ہونے والا نہیں لیکن چونکہ انسان تنگ دل واقعی ہوا ہے اس لیے بخل سے کام لیتا ہے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرمایات نمبر ترپن یعنی ان کو اگر بادشاہی میں سے کچھ حصہ مل جائے تو یہ لوگوں کو کچھ نہ دیں نقیر کھجور کی گٹھلی کی پشت میں جو نقطۂ یا داغ سا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تل برابر بھی کسی کو نہ دیں یہ تو اللہ کی مہربانی اور اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اپنے خزانوں کے منہ لوگوں کے لیے کھولے ہوئے ہیں جس طرح حدیث میں ہے اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی ذرا دیکھو تو صحیح جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کیا ہوگا لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کمی نہیں وہ بھرے کے بھرے ہیں بہانے صحیح البخاری حدیث نمبر 7419 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 993 پھر وہ نو موجزے یہ ہیں ہاتھ کا سفید ہونا لاٹھی کا سانپ بن جانا قحط سالی نقش ثمارات طوفان جرادن مطلب ٹڈی دل قمل مطلب کھٹمل جوئیں وفاد عن مینڈک اور خون امام حسن بصری کہتے ہیں کہ قحط سالی اور نقش ثمارات ایک ہی چیز ہے اور نواں معجزہ لاٹھی کا جادوگروں کی شبدہ بازی کو نگل جانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے علاوہ بھی معجزات دیے گئے تھے مثلاً لاٹھی کا پتھر پر مار کر اس سے بارہ چشمے ظاہر ہونا بادلوں کا سایہ ہونا من و سلوا وغیرہ لیکن یہاں آیات اتسا سے صرف وہی نو موجزات مراد ہیں جن کا مشاہدہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان فلاں باہر سمندر کا پھٹ کر راستہ بن جانا کو بھی نو معجزات میں شمار کیا ہے کہت سالی اور نقش ثمرات کو ایک مجزہ شمار کیا ہے ترمیزی کی ایک روایت تین ہزار ایک سو چوالیس میں آیات اتساء کو نو نشانیاں کی تفصیل اس سے مختلف بیان کی گئی ہیں لیکن سندن اور روایت ضعیف ہے اس لیے آیات اتساء سے مراد یہی مذکورہ معجزات ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس موسا نے کہا تو یقینا جان چکا ہے کہ یہ چیزیں آسمانوں اور زمین کے رب ہی نے واضح دلائل بنا کر غور کرنے کے لیے نازل کی ہیں اور اے فرعون میں تو میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں اور اے فرون میں تجھے ہلاک کیا ہوا سمجھتا ہوں فیمر پھر اس فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین میں اکھاڑ دے تو ہم نے اسے اور اس کے سب ساتھیوں کو غرق کر دیا وقلنا من الارض فإذا جاء جئنا بكم اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس زمین میں رہو پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ لائیں گے وبالحق وَمَا أَعْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے اس قرآن کو حق ہی کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا اور ہم نے آپ کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْسٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا اور قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائے اور ہم نے اسے بتدریج ہی نازل کیا ہے سجدا کہہ دیجئے اس پر ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ بلا شبہ جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو تو وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وبح رمبین اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ <خُشُوعًا> اور وہ روتے ہوئے اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کے خشو کو زیادہ کرتا ہے اور یہ قرآن ان کے خشو کو زیادہ کرتا ہے <سبیلا> کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر تم جس نام سے بھی پکارو تو اسی کے لیے اچھے سے اچھے نام ہیں اور اپنی نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں نہ بالکل پست آواز سے بلکہ ان کے بین بین راستہ اختیار کریں وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اور کہہ دیجئے ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کے لیے کوئی شریک ہے اور نہ اسے نہ توانی و کمزوری کی وجہ سے کوئی حمایتی درکار ہے اور آپ اس اللہ کی بڑائی بیان کریں کمال درجے کی بڑائی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس سرزمین سے مراد شام و مصر ہے کہ بنی اسرائیل چالیس سال میدان تیہ میں گزار کر فلسطین میں داخل ہوئے اس کی شہادت سورہ آراف آیت نمبر سینتیس وغیرہ میں قرآن کے بیان سے بھی ملتی ہے اور پھر داود اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے وارث بھی بن گئے پھر یعنی بحفاظت آپ تک پہنچ گیا اس میں رستے میں کوئی کمی بیشی اور کوئی تبدیلی اور آزم آمیزش نہیں کی گئی اور آمیزش نہیں کی گئی اس لیے کہ اس کو لانے والا فرشتہ شدید القوا الامین مکین اور متعاون ہے یہ وہ صفات ہیں جو حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق قرآن میں بیان کی گئے ہیں پھر اطاعت گزاروں کے لیے اور نظیر نافرمانوں کے لیے پھر فروغ و کہ ایک دوسری معنی بینا و ادھناہ مطلب ہم نے اسے کھول کر اور وضاحت سے بیان کر دیا ہے بھی کیے گئے ہیں پھر یعنی وہ علماء جنہوں نے نزول قرآن سے قبل کی کتب پڑھی ہیں اور وہ وہی کی حقیقت اور رسالت کی علامات سے واقف ہیں وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ انہیں آخری رسول کی پہچان کی توفیق دی اور قرآن اور رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب فرمائی پھر مطلب یہ ہے کہ یہ کفار مکہ جو ہر چیز سے نواقف ہیں اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پرواہ نہ کریں اس لیے کہ جو اہل علم ہیں اور وہی و رسالت کی حقیقت سے آشنا ہیں وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں بلکہ قرآن سن کر وہ بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے ہیں اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے ہیں پھر ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑنے کا دوبارہ ذکر کیا کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم و تنظیح کے لیے اور بطور شکر تھا اور بطور شکر تھا اور قرآن سن کر جو خشیت اور قرآن سن کر جو خشیت ورقت ان پر طری ہوئی اور اس کی تاثیر و اعجاز سے جس درجہ وہ متاثر ہوئے اس نے دوبارہ انہیں سجدہ ریز کر دیا پھر جس طرح کہ پہلے گزر چکا ہے کہ مشرقین مکہ کے لیے اللہ کا صفاتی نام رحمان یا رحیم نامانوس تھا اور بعض آثار میں آتا ہے کہ بعض مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یا رحمان یا رحیم کے الفاظ سنے تو کہا کہ ہمیں تو یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارو اور خود دو معبودوں کو پکار رہا ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر اس کے شان نزول میں ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے مشرقین قرآن سنا مشرقین قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کو سب و شتم کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرقین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں اور نہ آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکیں بہوانے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 7490 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 446 خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے کراٹ کر رہے ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے کراعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں جس سے مصروف میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز سن رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرا مقصد میرا مقصد سوتوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے فرمایا اپنی آواز قدر بلند کرو اور عمر رضی اللہ عنہ سے کہا اپنی آواز کچھ پست رکھو بہاوالِ سنن ابی داود حدیث نمبر 1329 عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آیت دعا کے بارے میں نازل ہوئی ہے صحیح بخاری تفسیر سورہ بنی اسرائیل یعنی صلاح سے مراد دعا ہے جو درمیانی آواز سے مانگی جائے آواز زیادہ اونچی ہو نہ بالکل پست صلاح کے لغوی معنی دعا بھی ہیں یا کل بول کر جز مراد لیا ہے کہف کے معنی غار کے ہیں اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے سورۂ کہف کہا جاتا ہے تو سامعین کرام یہاں تک ختم ہوتی ہے سورہ بَِ اسرائیل جو کہ سورۂ اسرا ہے اور آغاز ہوتا ہے سورۂ کہف کا تو جیسے كہ کہ کہا گیا ہے کہ سورۂ كحف کے معنی غار کے ہیں اس میں اصحاب كحف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے اب آغاز کرتے ہیں سورہ کہف کا سور کہف ایک مکی صورت ہے جس کے آیات ہیں ایک سو دس رقوع ہیں بارہ بسم اللہ وحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ساري حمد الله ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی قایما لينذر باس شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا نہایت سیدھی بغیر افراد و تفرید کے اتاری تاکہ وہ اس اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دیں جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے میں کسی نہ اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اولاد بنائی ہے اب چلتے ہیں سورہ کہف کی تفسیر کے طرف تو کہف کی معنی غار کے ہیں اس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے اس کی ابتدائی دس آیات اور آخری دس آیات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو ان کو یاد کرے اور پڑھے گا وہ فطر تجال سے محفوظ رہے گا بھاوالۂ صحیح مسلم حدیث نمبر 809 صحیح مسلم اول و آخر کی دونوں روایتیں ہیں لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے پہلی دس آیات والی روایت کو محفوظ اور راجح قرار دیا ہے دیکھیے السلسلہ صحیحہ دوسری جلد صفحہ نمبر 123 حدیث نمبر 582 سو بیاسی الصالحین تحقیق شیخ البانی صفحہ نمبر 393 اور جو اس کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی دیکھیے المستدرک للحاکم دوسری جلد صفحہ نمبر 368 اور اٹھاسٹھ و صحیح صحیح الجام الصغیر دوسری جلد صفحہ نمبر 1104 حدیث نمبر 6470 اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی گھر میں گھوڑا بھی تھا وہ بدکنا شروع ہو گیا انہوں نے غور سے اوپر کی طرف دیکھا کہ کیا بات ہے تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھاپ رکھا تھا صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر پانچ ہزار گیارہ اور صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو پچانوے پھر یا کوئی کجی اور راہ اعتدال سے انحراف اس میں نہیں رہا بلکہ اسے قیم یعنی سیدھا رکھا یا قیم کے معنی بندوں کے دینی و دنیوی مسالح کی رعایت و حفاظت کرنے والی کتاب پھر من لدن ہوں جو اس اللہ کی طرف سے صادر اور نازل ہونے والا ہے پھر جیسے یہودیوں عیسائیوں اور بعض مشرقین کے خیال میں فرشت اللہ کی بیٹیاں ہیں کا عقیدہ ہے